رتے کا شیکری ماں کی دعا شیکی توی مرنے کیمرے دو کی ہے رشکاب کی دعا مر کی مدا ماں کی ہے زندگی ماں کسی نے تو کسی نے جن ہم پت مدی فی الحال رپیک سے کری कि <laughs> मैं